سورة الطور بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور مفوہر مسجوم ان فر یوم تمور میں امور تیرا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کوہ تور کی قسم اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ ورق میں اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور جوش مارتے سمندر کی کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر اور پہاڑ سچ مچ اڑنے لگے خوم الفی خوب یوم علا نری جہن مدا ہری ہند نار الٹی خون تکذبون تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی جو بیکار باتوں میں پڑے کھیل رہے ہیں جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے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 جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربهم و وقاہم ربهم عذاب الجحیم جو پرہزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے جو کچھ ان کے پروردیگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے وہ خوشحال ہوں گے اور ان کے پروردیگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا کلو وشربو بما تعملون موہنی کم تم چملو متکین بحور عين والذين آمنوا بهم وما وین من عملهم من شيء ہل شری ما كسب کہا جائے گا کہ اپنے امال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں کو ہم ان کی بیویاں بنا دیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہے ایمان میں ان کے پیچھے چلی ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے امال میں سے کچھ کم نہ کریں گے ہر شخص اپنے امال میں پھنسا ہوا ہے وہ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ ہوں يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا فی ہے کسلوم فی ہے وَيطوف عليهم غلمان لهم كأنهم مكنون اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے وہاں وہ جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے جس کے پینے سے نہ کوئی لغو بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کا کام اور نوجوان خدمت گار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی جو ان کے آس پاس پھریں گے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 من قبل هو البر اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور دو کی گرم ہوا کے عذاب سے ہمیں بچا لیا اس سے پہلے ہم اسے پکارا کرتے تھے بے شک وہ احسان کرنے والا ہے مہربان ہے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر تربص به ریب المنون قل تربصو فإن مِنَ من اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهَادَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَارُونَ تو اے پیغمبر تم نصیحت کرتے رہو تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔ کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟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 کانو صادقین کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قران اس خود بنا لیا ہے بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اگر یہ سچے ہیں تو یہ بھی ایسا کلام بنا لائیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ان خلق السماوات والارض بل لا کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے ان کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغ ہے ام لهم فيه بسلطان مبین ام له ولكم البنون یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سن کر آتا ہے وہ کھلی سند لے کر آئے کیا اللہ کی تو ہوں بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ام اجرا فهم من مغرم اے پیغمبر کیا تم ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے ام عندهم فهم يكتبون یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اسے لکھ لیتے ہیں الْمَكِيدُونَ کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں لہم ع غیر اللہ صبح اللہ میں کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے اللہ تو ان کے شریک بنانے سے پاک ہے وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يوم لا عنهم ولا هم وإن للذين ظلموا عذابا دُونَ لکھ اکسر ہوم لم اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ ایک تہ بتہ بادل ہے بس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس روز کا سامنا کر لیں جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے گی اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور بھی عذاب ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے وصبر